محمد صلی اللہ رسول الکریم نرض یہ ہے کہ عوام کا فتنا ہوتا ہے عمل کی خرابیوں میں مبتلا ہو جانا عوام کا فتنا ہوتا ہے عمل کی خرابیوں میں مبتلا ہو جانا اور اہل علم کا فٹنا ہوتا ہے علمی غلطیوں میں مبتلا ہو جانا دین کی تعبیر کی غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایسی چیز کو دین سے تعبیر کیے ہوتے ہیں کہ جس میں بنیادی خطا ہوتی ہے اس پر جتنا عمل کی بنیاد کھڑی کر رہے ہوتے ہیں ساری کی ساری بے فائدہ ہوتی ہے بڑے سمجھنے کے مضمون ہے پر اور کریں گے اور تحریکوں کو یہ سیکنا بہت پیش آتا ہے کب ابھی تحریک کو کامیاب بنانا سامنے ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ان کو جو مشکلات پیش آتی ہیں خاص طور سے نصوص شریا درمیان میں دیواریں کھڑی کرتی ہیں سب کو سمجھتے ہیں کہ آپ اگر دین کا کام ایسے طریقے سے کر رہے ہیں تو تو حضور کی بتائی ترتیب کے خلاف ہے اگرچہ اس سے دین کا کام ہو رہا ہو لیکن آپ کی آخرتنی بن نہیں اب کوئی آدمی فلم دکھا کر تو آدمی فلم دکھا کر بجائے دو سو آدمیوں کے دو ہزار جمع کر دے بول کے سارے لوگ جمع ہو گئے سب نے دن کی بات کی اتنے لوگ کہاں جمع ہوتے ہیں تو یہ تو دین کا کام نہ ہوا نہ یہ تو سات کا کام ہوا پسند کما ہو رہا ہے لو نہیں ساتھ نہیں کسی کام کر رہا دنیا کا کام کر رہا دنیا کے کام کرو کسی جی جی استراد بھی نہیں آتے ہیں تو کیا کریں استراد بھی جمع ہوتے ہیں وہ لوگوں تک بات پہنچ جاتی اب یہ تعبیر کی غلطی ہوگی آدمی جس جی وقت کی تاریخ ترک موالات ہندوستان میں چل رہی تھی ترک موالات ازنتا سامن کی تاریخیں ہندوستان کی سیاست نگروں کے خلاف چل رہی تھی اس میں ایک مولوی ساتھ سیاسی مولوی صاحب کو پتا چلا کہ اگر مولانا شانی صاحب تاریخ خلافت کے مخالف ہیں تو بڑے ساسی مہارت والا آدمی تھا انہوں نے کہا یہ کیسے بات ہے میں تو جا کر ان کے ساتھ بات کرتا ہوں میں ان کو قائل کر کے آؤں گا تو آدمی آیا اور اس طرح ولائن دینا شروع کی ہے کہ دن کی ضرورت کے تحت یہ کام کرنا ہمارے لیے جائز ہے دن کی اس تحت کی یہ کام کرنا ضروری ہے دین یہ ضرور کہتے ہیں یہ کام کرنا ضروری ہے تو جو بات کرے کرے کرے کرے آخر میں اس کو ایک جملے میں جواب دیں تو اس کی ساری بات ختم ہو جائے کیا آپ کی ترتیب شریف مطابق کوئی ہی نہیں رہی تو چار کتنے فلموں سے کتنے زبیوں سے اپنے دلائل کو آگے بڑھایا اور ہر دفعہ وہ کھا خاص پیچھے ہٹتا گیا تو آخر اس نے کہا یہ تو باتیں تھی جو ہم نے آپ کو بتا دی سیاست کے لیے جو کچھ کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ تو آپ کو بتایا ہی نہیں ہے نے کہا جو آپ نے بتایا وہی تو شریعت کے مطابق نہیں تھا وہ نہیں بتایا پتہ نہیں وہ آپ کیا کرتے ہوں گے پتنی وہ آپ کیا کرتے ہوں گے چار سبے کے کچھ تبلیغ والے دوستوں نے ڈاکٹر سیاد صاحب کا سنایا ہوئے ٹیفر ہے افسدے کے دوست کہہ رہے تھے کہ دنیا کو دین کے لئے قربان کرنا ہے تو ہر کوئی جانتا ہے دین کو دین کے لیے قربان کرنا یہ فہم ہے اس کو کوئی نہیں جانتا ہے تو وہ کیسے ہے جی اس کا مثلاً آپ کی اپنا انفرادی عمل ہے جماعت کی نماز ہے اگر آپ کی جماعت کی نماز پڑھیں اور اگر یہ جماعت کی نماز تو آپ کی رہ گئی لیکن آپ نے جا کر ایک آدمی تیار تھا روزے کے لیے تیار تھا اس کو وصول کر کے لائے اور جماعت کی نماز کی قربانی کی آپ کی طرح جماعت کی نماز قربان ہوئی لیکن اس کی سروس میں زندگی بدلی اور ساٹھ سال تک جماعت کی نمازیں پڑھنے لگا یہ دین کو دین کے لیے قربان کرنا اس کو کم لوگ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو وہ فیم ہے جو نژ کے مطابق ہے ہی نہیں اس دوسرے آج بھی کو دین دن لانے کے لیے میں اپنا ضروری دین چھوڑوں سارو بارش سمجھو مکلا یہ ضروری دین ہے مستحبات نا واخل میں اس طرح کی طرح ترمیم کر سکتے ہیں بلکہ اس طرح ہو گیا کہ سن پینسٹھ میں جنگ ہو گئی پاکستان ہندوستان کی جنگ ہو گئی چونسٹھ میں ایوب خان نے اہلی قوانین نافذ کر دیے جس راج کر چاہیے ہو گئے گگو ہندوستان کے قوانین نافذ ہو گیا ایوب خان یہ مضبوط ڈیکٹیکٹر تھا اس نے اہلی قوانین نافذ کر دیے اس پر عذاب آیا ہندوستان کا حملہ اس میں اور جو باتیں ہوئیں تو اس میں یہ بات ہو گئی کہ ہمارا جو اسی مرکز تھا ہندوستان میں تبدیل کازر مولانا ردن جی مولانا جس پر رحمتہ اللہ علیہ وہاں ہوتے تھے ان کی آمد راف پینسٹھ سال گئی ان کی وفات بھی ہو ہوگئی پینسٹھ کے اپریل میں ان کی وفات ہو گئی کچھ دیر شاد بہت بڑی شخصیت تھے عالمی اللہ اللہ کی برکت برکت ہے زمین پر پیر تو مجھ سے وہ جو برکت آتی تو جنگ کا ذاب آیا آئیلی کو آئیلی نافذ کر گیا تھا پر جنگ کا سلک تھا اور یہ چار سال پاکستان پیسے گزرے کہ ہندوستان سے اگر آج چامد رخت بند ہوگی قبلی خان پورا باری جو کیا تھا؟ انہوں نے جون دل میں آتا تھا نہ یہ تکلیف لگائی ہوئی تھی کہ تو کوئی اوابین پڑھے اس پر سے کوئی دعوت کرے اس پرگوں سے کوئی ذکر کرے اس پر سے کہ یعنی یہ دعوت کا کام تو کرتے نہیں ہیں عمر جو نماز کے بغیر مر رہی ہے اور یہ اپنے نواخل میں لسی ہوئی خیر یہ بہت سخت تقریباً میں خود تھا کہ اوابین پڑھنے والوں کو میں گلے میں ہاتھ لے کے نہیں پڑھتا تھا کہ تو اپنی بارہ سال کی بغل کے پیچھے جا رہا ہے تو لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس بغل دعوت کے کام کے استعمال نہیں کرتا نہیں. پھر عادرجین لخن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور سے پیغام بھیجا کہ اس طرح کی ترتیب امال کے بارے میں اختیار نہیں کرنی ہے اگر نفل احمل بھی کسی وقت کسی دین تقاضے کے تحت رہ رہے ہوں تو اس کے بارے اس کو بھی بالکل فرمایا جب تم بیان کر کے تشکیل کر کے سارا کام مکمل کر لو تو مغرب کا مگر پرائل تو نہیں ہوا ہوتا اب ابین کے شیر کاٹ کرو اس نے کیا کرو اس میں اور اگر کسی بھی کاجے کے تحت نفل عمل اگر بھی گیا تو اس پر آدمی کو افسوس ہونا چاہیے افسوس میں اس سے رہ گیا یہ, یہ تو وہ ہے مسئلے کی بات ہے کہ جس نفل کو آدمی نے اپنے ذمہ بطورے اس کو کیا کہتے ہیں پابندی کا لفظ کے لیے کیا کہتے ہیں مول مزاج مضبوط اپنا معمول بنا لیا ہو اور اس پر اس کو دوام نصیب ہو گیا ہو پھر اس کی ایک درجہ کی وجوہ سے حیثیت ہو جاتی ہے اس کو ترق نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں نا کہ حضور نے تو چارج کی نماز ارشن نہیں پڑھی ہے یہ ہمیشہ پڑھتے ہیں سنت پر عمل ہی نہیں کرتے ہیں. کبھی پڑے کبھی نہ پڑھے آدمی چارج کی نماز آپ نے نہیں پڑھی ہے ہمیشہ یہ ہمیشہ پڑھتے ہیں اس کو میری دس سال کی چارج نہیں رہی میرے پچاس سال سے چارج نہیں رہی سنت پرمل ہی نہیں کرتے ہیں. میں نے مودی وزلا صاحب کو کہا کاس پر تاخیر کر کے پورے حوالوں کے ساتھ مضمون تو, نے ہے تو, دکھا کہ یہ تو مستحب کہ حضور نے ان کو ان پر دوام نہیں کیا ہے اگر دعام کر لیتے آپ تو پھر تو مقدمہ ہو جاتے نا تو آپ کے لیے حضور کی شیریت کو حدود بیان کرنے کے لئے ان کو کبھی پڑھنا کبھی نہ پڑھنا واجب کا خواب آپ کا حصل ہوا تھا نہ پڑنے کا کیونکہ آپ کے ذمہ بیان شریت کا ایک فریضہ ہے اس وجہ سے آپ نے بعض حوالے سے کیے ہیں کہ جو بیان شرید کی ضرورت ہے اس پر آپ کو اس طرق پر آپ کو واجب کا سواب ملا ہے لیکن بعض عمر کے لیے تو ایک مبارک عمل ہے کہ اس پر ان کو دوام نصیب ہو سبحان اللہ 50 سال تک سعید بن سی رحمۃ اللہ علیہ نے سے صبح کی نماز پڑھی ہے تو کی کب قضا ہوئی 50 سال, سال تک اللہ علیہ کی سے صبح کے نماز پڑھی تو کی کب قضا ہوئی ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ شگر کے مریض تھے اور پیروں سے مازور تھے لیکن مجاہدہ اتنے مجاہدہ کے پکے تھے کہ رمضان کے مہینے میں اشاقار اشاع تراوی اور ساری رات تراوی چلی ہوئی اور شعری اور فجر کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد اشراق پڑھ کے پھر حضر توڑا میرے سن اشاقی وزر سے اشراق کی نماز پڑھی ہے پھر وزیر توڑا بات کی ع او حضرت یہ پیغام مل جائے کہ نوافل بھی اگر کسی تقاضے کے جگہ ترک ہو جائیں تو اس پر آدمی کو افسوس اور حسرت ہونی چاہیے اور اگر افسوس اور حضرت اس کو ہوئی تو اس ترک پر بھی اس کو سواب ملے گا جب کسی ادر شدید سے ترک ہوا اس پر آدمی کو حسرت و افسوس ہوئی تو اس ترک پر بھی اس کو سواب ملے گا تو اس بار کو دوست پر بنایا نہ اس کو ایسے کیا جائے تو یہ کیا مضمون رض کر رہے تھے جی اس میں یہ بات آ گئی تعبیر کی غلطی کا تاریخوں کو بہت خطرہ ہوتا ہے تعبیر کی غلطی کا تاریخوں کو بہت خطرہ ہوتا ہے آپ سبھی صاحب ہفتے میں ایک دن آتے ہیں خوب ایسے وقت بات ہے مضمون کی بنیادیں ہو چکی ہوتی ہیں تو اس کو آخر تک سمجھنا مشکل ہے شروع سے شامل ہو رہا ہوں پہ تاکہ آدمی بنیادیں اس کی سنی ہوئی ہوں تو تحبیر کی غلطی کا تحریکوں کو اللہ تباہر تعالیٰ, تعالیٰ نے ہمیں چودہ دیں مقرر کیا وہ ہم دن کا کام کریں کریں ہی کریں وہ ہو ہی ہو ہمیں ماحول سلم کے مطابق کام کریں گے اسے اگر ہوا تو ہوا نہیں ہوا تو ہمارے ذمہ ہی نہیں ہے وہ رضور کو فرمایا پر لگتا ہے مقرر ہوئے اور نہیں ہے ذمہ آپ کے مگر اتنا ہے کہ آپ پہنچا دیا کریں کیسی آئے کسی کو یاد آتی ہے یہ یہ وہ تو بطالت اس میں نظر ہوئی ہوئی ہے کہ آپ ہدایت نہیں سکتے جس کو آپ چاہ رہے ہوں جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی وہ دوسری جگہ ہے اس جگہ پر آئے ہوا ہے کہ آپ کے ذمہ صرف طریقے سے بات کو پہنچا دینا ہے ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے مانے ان کا فائدہ نہ مانے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں کو ہے خیر ارض یہ جی وہ اس بات کو بیان کرنے کا خیال تو وہ یہ تھا کہ اہل علم کا جو ہے تو وہ علمی غلطیوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے عوام کا تو عملی غلطیوں میں مفتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے چوری ڈاگرا کر لیا بدکاری کر لی جھوٹ بول دیا اہل علم کا علمی غلطیوں میں مفتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ان علمی غلطیوں پر ایسی بنیاد اٹھا لیتے ہیں اس بنیاد کے نتیجے میں ساری عمل کی عمارت جو ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے کسی فائدے کے لیے امن کی ساری عمارت کسی فائدے کے کی لیے لیتی کیونکہ اس میں ان کو اس بنیاد بلونا... غلط کی ہوتی ساری اٹھان غلط بنیاد پر چل رہی ہوتی اور آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کچھ دن کا کام کر رہا ہے اور حالانکہ وہ کہیں دور جا کر پڑا ہوا ہوتا ہے الگ روز بھی دور جا کر پڑا ہوا ہوتا ہے ساری کوشش کا اس کے نتائج بھی نہیں نکلتے ہیں اور نتائج حاصل نہیں ہوتے ہیں خودہ پالنے کا چو والی بات ہوتی ہے کوشش بہت ہوتی ہے مال بہت لگتا ہے وقت بہت لگتا ہے جان بہت لگتی ہے تخلیف بہت سہ لیتا ہے آدمی لیکن نتائج اس کے سپر رہتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ اتنی مشقت میں اترا کر دیتے ہیں امت کو اور لوگ تو والے ہوتے ہیں ساری باتوں کو لیتے ہیں تو اس با وقت یہ شروع میں فلسطینی کی راست قائم کر لی انہوں نے انگریزوں اس وقت آخری یہ بات ہو گئی تھی کہ آدھا فلسطین یہودیوں کا اور آدھا مسلمانوں کا اور بیت المقدس مسلمانوں کے سمے آ رہا تھا انگریزوں نے کوشش کر کے ایک احمد کو لیڈر بنا دیا کو بیوقوف ایڈیٹ قسم کا آدمی احمد گوف ایڈیٹ کے لفظ بولتے ہیں نا اس لیے میں انگریزی کے لفظ باز کر بول نہیں سکتے طرح لوگوں کا سر کہاں سب بنتا ہے سب بنتا ہے کس قسم کا بیوقوف تھا بالکل احمد اللہ آدمی اس کو نرد بنا دیا اور کا میں سارا فلسطین لوں گا اور پچاس سال لڑا لڑا کے لڑا لڑا کے لڑا لڑا کے, لڑا لڑا کے اتنی مشقت میں ڈالا لے فلسطین کو اور آخر پچاس سال کے بعد ایک تاثیل میں حکومت قائم کر کے یہودی سی اور لڑکی کے ساتھ شادی کر کے بیٹھتے حمات کی اس گنی اتنی امتحا تھی اتنا بڑا حمق تھا آگے ہو جائیں اور نسام کو اگر بنایا ہوا چلتا ہے یعنی اس نے ایک دن بھی یاد اسلامی یا اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں ایک دن بھی اسے وطن کے لیے لڑ رہے ہیں اسے کہتے کہ وطن کے لیے کہتے اسلام کے لیے کیوں نہیں کہتے اس نے کہا اسلام کے لیے میں کہوں تو یہ جو روس ہماری مدد کر رہا ہے یہ نہیں ہوگی ہماری کسی کو لگتا لگتا ہے ہمارے ساتھ دے رہی ہوں نہیں چل میرے بھائی ہمارے ہاں تو پہلی بات ہے پرمن دین پرمن شاہ جو ہے وہ درس و تزیز سے ہوتی ہے درس و تجیز سے ہوتی ہے تحریر تقریر سے ہوتی ہے اور بیت تلقین سے ہوتی ہے یہ تین ادارے ہیں یہ سیشا سے دین ہوتی ہے درس و تدریس مدارس میں اور تحریر تقریر لکھ کر بات کو پہنچانا اور زبانی بیان کر کے پہنچانا آئی. یہ ذریعہ ہے اور تجزیسہ بیت تلقین کے ذریعے سے تذکیہ کرنا پورا یہ ذریعہ ہے اس سے بات آگے بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں پر منتری سے بڑھاتے ہیں پور شکتی ان کرداس کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ جب چوتھا شعبہ کھولنے کا وقت آ جائے اور وہ ہے کتاب کا مکھی دور جو ہے وہ آہ تاریخ و تقریر کا درس و تدیس کا گزرا ہے مدینہ منورہ کا شروع کا دور جو ہے وہ اسی پر گزرا ہے کون سی سن ہے بدر کی دو ہزری دو ہزری ہے اور بدر بھی جو ہے وہ مدینہ منورا سے کتنے میل دور لڑا گیا ہے جی جی بدرسی بھی ہے کسی اور کو یاد ہوا والا جی کتاب سے جی بولے کوئی بول رہا جی؟ تیس میل یاد ہے آپ کا والا پتا نہیں وہ الف صا جوش تین کہہ رہے ہاں جی آٹھ میل اتنا زیادہ نہیں ہے زیادہ نہیں ہے بدنی منوڑا سے آٹھ میل ہے اور مکہ مکرمہ سے کتنے میل ہے جی ساڑھے تین سو میل مکہ مکرمہ ہو وہ ساڑھے تین سو میل چل کر حملے کے لیے آئے ہیں اور ان کو مجبوراً آٹھ میل نکلنا پڑا ہے یہ لڑنا بھی ان کی طرف سے گلے میں ڈالا گیا ہے وہ لڑنے کے لیے آئے انہوں نے اپنے اپنے پرمنٹ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے کام شروع کیا ہوا ہے اور لڑنے کے لیے لڑنا نہیں چاہ رہے لڑنے کے لیے انہوں نے مجبور کیا بہت جو ہے وہ مجھے تین منٹ کے پاس سے پر وہ بھی ساڑھے تین سو میل تھل کرائے لڑنے کے لیے تیسری جن خندک وہی ایک دو میل باہر ہوئی ہوئی ہے پورے تھرو چل کرائے لڑنے کے لیے کیا آپ کا درس التدیز تحریر تقریر اور اسلحہ اس دہت تلکین کا اسلحہ جو شعبہ ہے اس کو چلنے کے لیے تین بار رکاوٹ ڈالنے کے لیے آ گئے <تملی> <ملا> اور پھر جو تو لیکن اس وقت بدر کے وقت جو ہے تو ایسے حالات ہو گئے تھے کہ کتاب کے شعبے کو زندہ کیا جاتا اس کو چلایا جاتا تو اس کا امر آ گیا امر آ گیا کہ حضت فتان فتح احزت آئے فتح ہے کہ آل فتح کی کیا <ملا> euh... کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ پر آپ کو فتح دے دیں گے اور آپ کی جنگی ترتیب ہمیشہ یہ رہی ہے کہ فتح فساد کو جنگ و جدال کو ایسے وقت میں ختم کیا جائے ایسے وقت اس کو ایسے ایسی جگہ سے اس کو پکڑا جائے کہ یہاں جنگ و جدال قتل و کتال اور ضائع وسائل کا بہت کم موقع ہو کم سے کم ہو کہ بدر کے جنگ کی تو بصیرت عام سیاسی آدمی کی سیاسی بصیرت ہوتی ہے تو نبی بصیرت تو جواب چیز ہے جو ان کے لڑنے کا آپ کو اندازہ تھا اور جو آپ کے لوگ ان کی جمع کرتے رہے تھے ان کے حالات کی کیا کہتے ہیں حالات نہیں جمع کرتے رہے تھے اور اس میں آپ کو اطلاع ملی کہ شام کو انہوں نے قافلہ جو ہے سفر جا رہا جو قافلہ ہے وہ جو پیسے کما کرائے گا وہ سارے کے سارے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرنے ہیں قابل ناملے کے استعمال کرنے ہیں لہذا فتنہ فساد کو جنگ و جدال کو اور کچھ تو خون کو روکنے کا سب سے مثر ذریعہ یہ ہے کہ اس قابل کو روکا جائے تاکہ ان کا پروگرام آگے ہی نہ بڑھے جنگ و جدال کا تو اس میں ان کا جو راستے پر سے گزر رہے تھے آپ جو بخروں کی بات پہنچی تو اس کے ذریعے میں آپ نے جلدی سے اعلان کر کے لوگوں کو باہر نکالا کہ قابل کو روکنے کے لیے جا رہے ہیں قابل کو روکنے کے لیے سے تین عثمان رضی اللہ کے کو دیکھا کہ وہ بھی آئے ان سے کامار ہے یہ ان کی کوئی خدمت والا ہی نہیں ہے واپس کر دیا وہ بدر کی جنگ ختم ہو کر جب واپس آئے تو ان کی وفات ہو گئی تھی ان کو دفن کر کے آ رہے تھے لشکر واپس آ رہا تھا ان کو بھیج دیے گھر اب رہے گی تین سو بارہ آدمی مزر صلاحیت بغیر تین سو گیارہ جب کافلا گزرا ایک جگہ قابل کا پڑاؤ ہوا تو اس پڑاؤ سے کافلا اس آگے چل پڑا اب اس سفیان کافلے کو جو لے کر آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ جگہ پر مینگنیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں ایسے سامان ایسی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ یہاں کافلے نے پڑاؤ کیا ہوا کہا مینگنی اٹھاؤ اونٹ کی مینگنی اٹھاؤ اس تو توڑ کر دیکھو اس توڑا, توڑا، جو ٹیڑا توڑا اور کھجور کی گٹھی نکلی تو, تو ایک کا کافلا ہے انہوں کا کافلا ٹھہرا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے اور ہم آگے جا کر حملے لے کرا رکھ سکتے ہیں اس کے کی, کی باقی تمہارے معلومات ٹھیک نہیں بتایا کہ سلمان پڑاؤ کھڑا ہوئے کافلے کے لیے انہوں نے راستہ بدلا اور مکمک پہنچ گیا اور وہاں سے تیاری کر کے لشکر لے کر آگے اور مسلمانوں کا ہی حال مسلمانوں کا ہی ہار کے امبیال ہے مسلاط اسلام کر کے اسباب کہتے ہیں کام نہیں کرتے کبھی اسباب کو ترک کر کے کام کر رہے ہوں محنی. یہ امبیا کا طریقہ ہی نہیں ہوتا ہے یہ ہماری طرح جو صرف دعوے دار بزرگ بن بیٹھے ہوں نحنی. ان کی ہوتی کے بغیر اسباب کے ساتھ ملا کے بکھیرنا اور خوش دیا کے چلنا کہ ہم صرف دواپس کام چلا رہے ہیں جو بغیر بات کے ہم یال ہے کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو ہمریلا ہی ہوتا ہے نظیفہ یاد آ کہ آپ کو سنا دوں ہمارے بلال صاحب میں ہمارے بڑے دوست ہوتے تھے خاص طور سے دوست میرے پاس آ کے تھے بیان کر رہے تھے کہ جوش میں بیان انہوں کیا نا کہ ایک مفتی صاحب سے کسی سے پوچھا کہ نابینا بات ہے اور نوجوان بالغ لڑکیاں ہیں اور آدمی اللہ کے رستے میں نکل گیا سارا مال لے کر مالی مال چھوڑ کر مفتی صاحب نے ٹھیک کیا کہ کی غلط کیا مجھے جان کر رہے ہمارے خوب جوش سے میرے بنواد کرنی چاہیے کہ آیا ان کے لیے محرم چھوڑا تھا کہ نہیں چھوڑا تھا تو میرا بیٹھے تھے بالک سے محرم جان کے دادا بھی نہیں باقی ساری جو چاروں طرف ان کی, کی حفاظت میں ہونا فاقے میں گرنا تو تھے نہیں اور دوسرے یہ فرق کر لیں گھر یہ بغیر بال کے ساتھ نکل لیں گے یا مریض لائن ایک بات ہے آپ کو سنا دیں تو اس نے کہ ہمارے مال نے روز اپنا وقت مرکز وقف بیٹا اس کا بڑا سورت والا وہ ہو گیا رات کو گھر کو ہی نہ آئے ممبئی معلومات کو ڈھونڈ کر معلومات تو رات کو وہیں برامدے میں سو جاتا ہے اس میں مزہ پرستان کی سیر بھی ہو جاتی ہے اور بڑی ل... برسوں کا نظارہ بھی ہو جاتے اور جاتا ہے اور رات بھی جاتے خیر سے میں نے ہے. میں نے کہا برخار آپ کو اپنے بچوں کی بارے میں معلومات کر دی ہے تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ سے بارک سالہ میں ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو ضائع نہیں کیا جن کو بغیر اس کی وادی میں ڈال گئے تھے وادی غیر ذرا میں یا پانی نہ زرا ہمارے بچوں کو کہہ جایا کرے ناد علی وہ امڑے لائی تھا اور اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا ان کی اولاد کی ذمہ واری اللہ نے اپنے ذمہ دی آج جو ہے میری اولاد کی ذمہ ہے ہمارے ذمے ہے وہ ہمارے ذمے ہے اتنا مسئلہ ہے آج باتیں کیسے آنا شروع ہو گئی ساتھی پھر بعد میں کہا کرتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے ہمارے مخالف لگا رہتا ہے وہ کسی ایک دو بیٹھے ہوں گے نا نہیں چلے گئے ہیں ایک بیٹھے ہوا تھا پر فرخار خیر جی یہ تربیت کی بات ہے اس کی محرد کر دیں کہ آپ کے بچوں کی ذمہاری آپ کے ذمہ ہے وہ سماری اللہ نے خود دی ہوئی تھی ناشتہ دعا مانگ کے گئے تو یہ تو یہاں نماز کو قائم کرنے کے لیے یہاں ان کو ڈال دیا میں نے اور یا اللہ ان کے لیے قوم بھی آئے قوم کے ذریعے مڑے ہوئے بھی ہوں جن کا یہ رہنما ہوں جن کے یہ سربراہ ہوں اور روزی کا فلوں سے ہو یہ تو ہے نا روزی کی ذمہ اور کون قبیلے کا آنا اور اس کا سردار بننا ساری باتیں چند دنوں میں وہ کر رہی ٹھیک ہے نا خیر جی بڑے بنیادی بات پھر سے نکل گئی ضمنی جی. باتیں آ گئی بنیادی بات کیا تھی ہاں بدل والی بات ہے نا ترکی صاحب الت بارولہ نے ان کو ایسے آلات سے دو چار کیا کہ کی تین سو تیرہ ایک ہزار لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے ہوئے ہیں اور ستائیس دو تلواروں کے ساتھ اور اب اگر مجنہ مراد خیاروں کے لئے پیچھے آنا چاہیں بھی تو نہیں آ سکتے پیچھے مڑتے ہیں تب عملہ ہوتا ہے ختم ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تب حملہ ختم ہوتے ہیں ادا میں ایسے ہلاک سے کیا ہوا ہے اور جو ہے تو دو میں غالب کریں گے پتہ نہیں تھا کہ قابل کے بارے میں مدد تھی یا وہ جو ہے تو ایک ہزار لشکر کے بارے میں مدد تھی اس میں بھی رکھا گیا میں میں جیسے آپ لوگ کیا کہتا اسمے کو نہیں سسپنس رکھا گیا کہ کیسے سمجھ پا رہی ہے اپنی اپنا سمجھا رہا مر لفظ اچمبا چمبا صحیح چمبے اور کہیں پتا نہیں چلتا کہ پتنی کافلے والی بات تو پوری ہوگی اس وقت ہو ختم ہو گیا نہیں کیا ہوگا اس بدر کے ادیشے میں جو چھپر بنایا گیا اسے ایسی دعا مانگی آپ نے کہ کندر سیال میں بے خودی میں چادر آپ کی گری ہے اور صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ترس میں دعا قبول ہو گئی کہ اللہ تبارک صاحب چاہتا تھا کہ وہ ایک بات چاہے پکی سے اگر ثابت ہو جائے اور سامنے آ جائے اور وہ یہ ہے کہ اللہ چاہے تو بغیر اخباب کر سکتا ہے اور اللہ تبارک و اللہ فتح چاہے تو بغیر اخباب کی دے سکتا ہے وہ اس طرح کی آج کل وہ عید اللہ ان آئک الحق کا دکلم آتی ہے سرالمران کی الفاظ انفاء الحمد عزیز اللہ آئین حک الحقہ دکلم آتے ہیں کہ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ فتح و شکا سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہ تلواروں اصلے میں ہے نہ لشکر میں ہے نہ ان چیزوں میں اور اس کو الگ کر کے دکھایا یہ کہتے ہیں جب خبر مکہ مکرمہ پہنچی ہے نا تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی کفار کو, کو شکست ہو گئی تو مکہ مکرمہ والے لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو اتنی خوشی ہے کہ خوشی میں اشو آواز پھڑے ہوئے ہیں اور الٹی بات کہہ رہا ہے اور جس وقت مجینہ منہ خبر پہنچی ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور کفار کو, کو شکست ہو گئی تو وہ مسلمان سمجھ رہے تھے کتنا کمزور ہے آدمی اس کو اشو آواز پڑے ہوئے بات کہہ رہا حالات ایسے تھے سچ بات ہے یہ مختلف موقعوں پر ایسے آلات آتے رہے ہیں کہ جس میں واقعی ایمان ایمان والا آدمی اس بالات کو سمجھتا ہے جمتا ہے اور کام کرتا ہے جو موتا ہے موتا میں دو ہزار دو لاکھ کے مقابلے میں تھے. اور کوئی صاحبہ نے کہا کہ درد, درد, درد کرتا نہیں ہے مدد کے لیے خط بھیجتے ہیں پیغام بھیجتے ہیں تو ضلع النواہ رد اللہ نے کہا کہ اگر آپ شہادت کے لیے آئے ہیں تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور پروگراموں پر آئے ہیں تو پھر کی بھرتی تو نے کہا میں ہم تو آئے شہد کے پروگرام پر آئے تو شہدت کے رکھتے دو لاکھ میں میں کیا لکھا ہوا ہے جی کہ ان میں سے کتنے آدمی شہید ہوئے ہیں ان میں سے کچھ تیس شہید ہوئے ہیں جی اور انہوں نے ان میں سے دو لاکھ میں سے تیس ہزار کے کتنے بارے ہیں البدایا وہ نہایا کلیم صاحب نے کہا تھا کہ اپنی ایک ہونی چاہیے کافی فائدہ لیا سرفراز صاحب والے کافی فائدہ لیا ہم نے کہا کہا ہوا کہ اس کو واپس کریں دو کتابیں ہمارے پاس ہیں ملزوب صاحب والی کتاب ہونے کیے. اس کو واپس کریں اور یہ البدایا وہ نہایات نہیں لے کیونکہ یہ تو ہتھیار ہوتا ہے سرا چلا رہے ہیں سلسلے میں تمہارے پاس ہتھیار دیکھیں نا بہت آگے فلاؤ کا جاخری مار کا ہے نا اس میں اس کے جرنروں نے کہا ہے کہ تو اتنا سخت لشکر آیا ہوا ہے کہ اس وقت اگر لڑنے کے آگے بڑھتے ہو تو نام نشان مٹنے کے آلات ہو رہے ہیں تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ ہم پہاڑوں پر پاہر سب جگہوں کو کر کے پہاڑوں پر ہو جائیں اور کچھ ہر سال جو ہے ہم ایسا وقفہ کر کے تیاری میں لگائیں اور اس لشکر کو طویل ماشدہ اور طویل کو میں پھسائیں تاکہ یہ جو ہے تو رسد وغیرہ کی مشکلوں میں پھنس کر بھاگ جائے واپس ہو جائے لڑنے نہیں پورن دل مضبوط ہونے کے بس آپ آخری مار کر کرتے ہیں یا تو یہ رہے یا پھر ہم رہے تو اس طرح نے پتہ کیا اللہ کے سامان سے یاخری جی بلاکوٹ کی رات ہے تو اس میں سیرے مشیر نے اپنے سب ساتھیوں کو اس جگہ جگہ سلا لا کر پھر اپنے اس میں بلاکوٹ کے قصبے میں جمع کر لیا تاکہ فلانے پل پر اتنے آدمی ہیں ان کا پل کو توڑ کر ان کو بھی بلا کہا پھر میں کہ بس کل جو ہے تو اس اگلے اس اسی میدان میں کل مار کر ہے اور خراب میں نے دیکھ لیا ہے کہ سرو تخت تخت لایا گیا سرو مجھے بٹھایا گیا ہے یہ تخت یا تو لاہور کی تخت شاہی ہے اور یا تخت حادت کر ان میں سے ایک بات ہونے والی ہے سبحان اللہ جی مسئلہ یہ ہے کہ دن کا کام کرنا اور اس کی ترتیب ہو یہ بہت فہم چاہتی ہے یہ چیز اور وہ فہم ہارے لگا رہے نہ ہماری طرح کے آدمی کو نہیں ہو سکتا اس کے لیے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں انہی کی رہنمائی ہوئے اس سے بڑا حمق ہوتا ہے ہماری طرح وہ آدمی جو اپنی مرضی سے ہی کام کر رہا ہوتا ہے اور خاص طور سے دینی کام اپنی مرضی سے آدمی کرتا ہے بڑی خطاؤ میں الجاؤ میں مبتلا ہوتا ہے اللہ صحیح دعا مانگنے کو چاہیے کہ بڑوں کو سرس آیا ہمارے سروں پر قائم رہے اور رہنمائی میں ہم چلتے رہے ہیں اور آسانی کے ہی آلات ہیں <سلام>